ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشتنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما أطغيته ولكن ثان في ضلال بعيد قال لا تختصوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ممن خلقنا خدب کے خود مصنوعہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آدم ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت بخشی ہے آدم کی اولاد کو بڑی عزت بخشی ہے وہ ہم اور آدم کے اولاد کو ہم نے مختلف سواریوں پر سوار کیا خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی ورزقناہم من الطیبات اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں روزی اور پاکیزہ غذا عطا کی فسب اللہ ما علی کثیر ممن خلقنا تفضیل اور ہم نے بنو آدم کو اپنی مخلوقات میں بڑی فضیلت عطا کی ہے یہ ایت جو سورہ بنی اسرائیل کی ایت ہے اس ایت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی انسان عزت کیا ہے انسان کا مقام بحیثیت انسان کیا وہ بتایا ایک ہے کہ انسان بحیثیت مومن انسان بحیثیت مسلمان انسان بحیثیت مواحد اس کا مقام تو بہت فلند اس کا مرتبہ تو بہت عظیم لیکن اسلّہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کے نزدیک قرآن کے نزدیک انسان کی ایک عزت بحیثیت انسان قرآن نے کہا بنی آدم ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی وہ ہم اللہ فل کر رول اور انہیں بہروبر میں خوشی اور سمندر میں مختلف سواریوں پہ سوار کیا من مختلف طرح کی روزیاں اسے عطا کیلق نہ فضیلہ اور اپنی مخلوقات میں انہیں بڑی فضیلت ادا کی ہے بھائی انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک عظیم مخلوق ہے عظیم اسنایے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی بہت ساری نعمتیں ایسی بہت ساری صلاحیتیں ادا کی ہیں جو نعمتیں اور جو صلاحیتیں کے عام دوسری مخلوقات میں پائی نہیں جاتی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ادا کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت ادا کی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ادا کی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شور اور آگہی ادا کی اب کائنات کی ہزاروں ہزاروں مخلوقات میں انسان اس حیثیت سے ایک ممتاز مخلوق ہے کہ وہ قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے اور ایک عظیم مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے جتنے بھی پیغمبر بھیجے جتنی بھی کتابیں نازل کیں جتنی بھی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی سب کا مقصد انسان کو دی گئی ان نعمتوں کی حفاظت سب کا مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بحیثیت انسان جو خصوصی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی حفاظت یہ بنیادی مقصد ہے علوم نے کہا کہ پانچ ایسی بنیادی چیزیں ہیں ایک انسان کی پانچ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں انسان کی ان پانچ چیزوں کی حفاظت ہر شریعت کا مقصد رہا آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس میں انبیاء آئے جتنے پیغمبر آئے جتنی کتابیں نازل ہوئیں جتنی شریعتیں اس دنیا میں آئیں ہاں ہر شریعت کا مقصد انسان کی پانچ چیزوں کی حفاظت کسی بھی شریعت میں کوئی چیز حرام تھی کوئی چیز ناجائز تھی تو آپ دیکھیں گے کہ ان چیز اس ناجائز حرام چیز کا تعلق انفاس پانچ مقاصد میں سے کسی مقصد سے رہے گا کہ وہ چیز انسان کی فان خصوصیتوں میں سے کسی خصوصیت کو نقصان پہنچانے والی ہوگی اسی لیے اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا یہ پانچ چیزیں کیا ہے سب سے پہلے انبیاء اور رسول کی دہشت کا بنیادی مقصد انسان کے دین اور عقیرے کی حفاظت انسان کے دین اور عقیدے کی حفاظت انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کی اور مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو ایک عقیدہ دیا ہے انسان کو ایک شریعت دی ہے انسان کو ایک دین اثر کیا قرآن نے کہا انارزن المانت عالت سماواتی ولادیواد صابئینہ سپنا وسان ہم نے امانت کو کوسی سی امانت کو شریعت کی امانت کو دین کی امانت کو پیش کیا ان نار امانت عالت سماواتی وقت زمین پہ پیش کیا آسمانوں پہ پیش کیا پہاڑوں پہ پیش کیا مگر کائنات کی مخلوقات نے دینوں شریعت کی ضمانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا وہاں اللہ انسان انسان نے اس کو اٹھا لیا یہ اور بات ہے کہ انہیں اوکا غلوم منظر دین و شریعت کی ضمانت کو لینے کے بعد اس نے خیانت کی انبیاء اور رسول کی دہشت کا بنیادی مقصد انسان کے دین اور عقیلے کی حفاظت کرنا ہے کہ کہیں شاید انسان خالق کو چھوڑ کر مخلوق کا مخلوق کی پرستش نہ کرنے لگے اپنے مالک اپنے آخ کو بھول کر غیر اللہ کا بندانہ بن جائے شیطان کہی انسان سے انسان کو اپنا بندانہ بنا لے اپنی پرستش نہ کروا لے تمام امبیا کی فہشت کا بنیادی مقصد یہی رہا کہ سب سے پہلے انسان کے دین اور عقیدے کی عبادت اس نے قرآن نے کہا ولیب الر امت نے بھیجا اس پر رام کے ساتھ انحب اللہ انسانوں اپنے مالک حقیضی کو پہچانو اپنے خالد حدیثی کو پہچانو اور اسی کی عبادت کرو و شلیب الحو کی عبادت سے بچو تاہو کسے کہتے کہا, اللہ کے سوا زندین چیزوں کی بھی حفاظت اس دنیا میں ہوتی ہوتا ہوتا ہوتا ہے تمام انبیاء رسول علیہ وسلم اسلام کے بیشت کا بمیادی اور پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دین اور عقیدے کی حفاظت ہو دوسری چیز جس کے حفاظت انسان کی دوسری نعمت اور انسان کی دوسری صلاحیت جس کی حفاظت ہر شریعت کا مقصد رہی وہ ہے انسان کی جان انسان کی جان زندگی بہت بڑی نعمت ہے انسانی جان بہت بڑی نعمت ہے زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کی زندگی ختم ہو جائے کائنات کی ساری طاقت مل کے ایک منٹ کی زندگی نہیں دے سکتی ایک سیکنڈ کی زندگی نہیں دے سکتی تمام شریعتوں میں انسانوں کو بتایا گیا کہ انسان کی جان کتنی محترم ہے کتنی قیمتی ہے اسی لیے خودکشی حرام قرار دی گئی کہ خودکشی اللہ تعالیٰ کی اس کی نعمت کی ناشکری ہے زندگی کی نعمت اور جان کی نعمت اس کی, نعمت اس کی ناشکری ہے اس لیے خودکشی حرام کرار دی گئی اور اسی طرح سے نہ کسی انسان کا قصل نہ کسی انسان کا قتل اس کو بھی ناناجائب قرار دیا گیا پرانی مزید نے کہا اللہ کے بندے وہ ہیں مومن وہ ہیں جو نا کسی کا قتل نہیں کرتے جس جان کو اللہ تعالی نے حرمت والی قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کیا کرتے حرمت والی جان سے مراد صرف مومن ہی نہیں صرف مسلمان ہی نہیں اگر کوئی مسلمان ہے کوئی مومن ہے اس کا خطر تو حرام ہے ہی اسامد الید رضی اللہ عنہ سے ایک مرد ہے مسلم شریف کی روایت ہے ایک کافر پر حملہ کرنا چاہوں اسامدن زید رضی اللہ عنہ نے اس نے فوراً قدیمہ پڑھ لیا اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اشد اللہ ان محمد رسول اللہ کہا اسامہ بن زائد رضی اللہ عنہ سمجھے یہ تو میرے حملے کے ڈر پہ کلمہ پڑھ رہا ہے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ نے اس پہ وار کر دیا اسے قتل کر دیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علام کو معلوم ہوا کہ وہ کلمہ پڑ رہا تھا اور پہ وار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے کہا بعد ان لا الہ الا, اللہ اے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اسے کیسے قتل کیا لا الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے نہیں رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ شبق تو ہو اے اسامہ اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیے ہوتے دل کی بات جانتے ہو گیا تم کہ اس نے کیوں کرنا پڑھا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دوہراتے رہے تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاتتا يوم لا الہ الا اذا اے بن یہ لا اگر کل اشر کے میدان میں آئے اور تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرے تو تمہارا کیا جواب ہوگا اسامہ بن زائد رضی اللہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ اس قدر دوہراتے رہے نے کہ کاش میں مسلمان ہوا ہوتا اور آج سے فہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا کی تو کسی بھی مامن کا قتل نہ قرآن کا وار کرو کسی بھی مومن کا جو قتل ناحک ہوتا ہے کتنی وعیدیں ہیں قرآن نے کہا جو شخص کسی مومن کا قتل ناحک کرتا ہے ہو دیہا, اس کا بدلہ یہ ہے جہنم میں وہ ایک لمبی مدت رہے گا وہ غزیب اللہ والی, ایسے قاتل تو اللہ کا حضب نازل ہو وہ نہ ایسے قاتل تو اللہ تعالیٰ کی لانت ہو وہ آج تعلق اور ایسے کو اللہ تعالی نے اس کے لیے عظیم تیار کر رکھا ہے یہ تو مسلمان تو مسلمان اسلام نے ہر انسان کی جان کو بہی سے انسان محترم قرار دیا سنا کے آپ نے ساما منفت جو مسلمان بھی اللہ کے نہیں فرمانے جو مسلمان بھی کسی ایسے کافر کو قتل کرے گا کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے گا جس کافر اور غیر مسلم کو اسلامی حکومت نے پناہ دے رکھی ہو جو زمین ہو جس, جس کافر کے ساتھ مسلم پیمان ہو ایسے کافر کو جو مسلمان بھی قتل کرے گا ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہی مری ہاں حالانکہ جنت وہ چیز ہے کہ جس کی خوش ہو کتنی سال مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے تین و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انسانی جان کی حفاظت اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ تمام شریعتوں کے بنیادی مقصد انسان کے مال کی حفاظت ہر انسان کے مال کی حفاظت مال اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اسی لیے شریعت کے مقاصد میں سے ہر انسان کے مال کی حفاظت شریعت نے اطراف اور خوشوں کردی کو اس لیے حرام قرار دیا کہ وہ مال کی حفاظت کے منافی ہے شریعت نے کہا مال کماؤ تو جائز طریقوں سے کماؤ مال خرچ کرو تو جائز طریق جائز راستوں میں خرچ کرو اس لیے کہ مال کی حفاظت کرنے کا حکم شریعت نے دیا پُرانے کہا یا یو الذین منو مان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے مت کھایا کرو نا طریقوں سے مت کھایا کرو غلط طریقوں سے مت کھایا کرو نہ جائز طریقوں سے کھانے کا مطلب سوری کرنا، ڈگے دی کرنا، امانت جو رکھی لیے اس میں خیانت کرنا، یا قرض لے کے واپس نہ کرنا، یا سوت کے نام پر بشار غریبوں کا خون بسینہ چوسنا، یہ سب عقل الناس سے دل باطل ہیں، شریعت کے مقاسد میں سے بنیادی مقصد، انسان کے مال کی حفاظت ہے، کہ مال اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کو جائز راستوں سے کماؤ اور جائز راستوں میں خرش کرو، اسی طرح سے۔ انسان کی چوتھی چیز جس کی حفاظت کا ذمہ تمام سرعدوں نے لیا اس میں سے ایک عزت و آبرو ہے انسان کی عزت و آبرو انسان کی عزت و ہر شریعت میں محترم رہی اس, اس میں بھی اگر مسلمان ہے مسلمان کی عزت و آبرو تو اور زیادہ محترم ہے اسی لیے شریعت نے غیبت کو حرام قرار دیا اسی لیے شریعت نے تکبر کو حرام قرار دیا کہ متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دوسروں کو چھوڑنا سمجھتا ہے دوسروں کی عزت آبروں سے کھلواڑ کرتا ہے اسی لیے شریعت نے عزت اور ناموس کے سلسلے میں سخت سے سخت پابندی آئی تھی ناموس کی پامالی کا سب سے بڑا ذریعہ زنا ہے جہاں نوز باللہ انسانیت کی آنکھوں بری طرح سے رسوا ہوتی ہے اسی لیے شریعت میں زنا کو بھی تمام ہی شریعتوں میں حرام کرا دیا گیا اور پانچویں اور آخری چیز انسان بھی پانچویں آخری چیز جس کی حفاظت ہر شریعت کا مقصد رہی ہر آسمانی کتاب کا مقصد رہی وہ ہے انسان کی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے عقل عظیم نعمت ہے جو ہر ساری مخلوقات کو حاصل نہیں جس عقل کی روشنی میں انسان اپنے نفع نقصان میں فرق کرتا ہے دوست و دشمن میں فرق کرتا ہے زندگی میں ترقی کرتا ہے عقل کی حفاظت بھی شریعتوں کا بنیادی مقصد اسی لیے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا شراب کو حرام قرار دیا گیا شراب کو ملک عواعد قرار دیا گیا کیوں اس لیے کہ شراب وہ چیز ماؤ کر دے دیے انسان کی, ان کی روشنی میں شریعت امن کی جو بات کرتی ہے. اسلام نے امن کا جو تصور پیش کیا ہے, امن, بھر امن, بھر تصور پیش کیا ہے. امن والا معاشرہ وہ ہے جس میں انسان کی پانچوں چیزیں محفوظ رہ امن والی سوسائٹی وہ ہے جس میں انسان کی پانچ سو چیزیں محفوظ رہے ہیں انسان کا دین دینا رقینہ سب سے پہلے محفوظ رہے ہیں انسان کی جانے محفوظ رہے ہیں انسانوں کا مال محفوظ رہے ہیں انسانوں کی عزت و عمل محفوظ رہے ہیں انسانوں کی عقل محفوظ رہے ہیں جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں جس سماج میں انسان کی یہ پانچ سو چیزیں محفوظ ہیں اسلام اس معاشرے کو امن والا معاشرہ قرار دیتا ہے اور اگر ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کے لیے بھی خطرہ ہے کسی ایک چیز کے لیے خطرہ ہے اسلام ایسے معاشرے کو امن والا معاشرہ قرار نہیں دیتا سب سے بڑی چیز شرک ہے کبر ہے کبر اور شرک اسی لیے قرآن نے کتنا قرار دیا وقاصل وا تک اتنا سے مراد یہاں مفسرین شرک ہے اسلام کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے لیے کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو بھول کر اپنے مالی کو بھول کر نہ اس وہ مخلوق کا بندہ گنجائے بن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے یہ سب سے بڑا فساد ہے معاشرے کا معاشرے میں شر و قبر سے بڑا کوئی اور فساد نہیں اس کے بعد انسان کی جان مال عزت و یہ پانچ چیزیں جہاں محفوظ رہے وہی معاشرہ پر امن کہلائے گا اسلام کی نظر میں آپ ذرا اس معاشرے کا جائزہ لو جس معاشرے میں اسلام اسلام نمودار ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ ایسا معاشرہ تھا وہ ایسا سماج تھا وہ ایسی سوسائٹی تھی کہ جہاں انسان کی یہ پانچ چیزیں خطرے میں تھیں نہ وہاں ع تو ہی تھا نہ انسانوں کا دین محفوظ تھا نہ انسانوں کی جان محفوظ عرب کے معاشرے میں نہ مال محفوظ تھا راستے چلتے ہوئے اصل لوٹ لیے جاتے تھے اپرادھ کی بات کریں آفلے لوٹ لیے جاتے تھے انسان کا مال محفوظ نہ تھا اس کو آرو محفوظ نہ تھی قدم قدم پر اس وقت آرو سے کھلواڑ ہوتا تھا اور عقل کی بات کیا کریں شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی اطرام جس معاشرے میں آیا اس معاشرے میں انسان کی ایک پاس سو سی خطرے میں بھی انسان اپنی یہ پانچ سو نعمتیں کھو چکا تھا اسلام نے جو امن قائم کیا اسلام نے جو امن قائم کیا وہ ایسا امن تھا ان پانچ سو چیزوں کو اسلام نے معمول کیا انسان کی ان پانچ سو چیزوں کو اسلام نے امن ادا کیا سب سے پہلے اسلام نے اسلام نے غیر اللہ کے گھر پہ جھکی جھکی ہوئی مغلوں کو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کو اسلام نے اللہ واحد کا غلام اور بندہ بنایا پھر ان کی جان و مال کو عزت حفاظت ادا کی اور پھر عزت و آبرو اور خدمت میں آئے مکی زندگی میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا تھا جو ستم ہو رہا تھا اس کی شکایت لے کر خبا برس رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی ظلم کی یاد ہو گئی ظلم کی کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خباب نرب رضی اللہ سے فرمایا اے خباب چکے ان میں سے کسی کسی کو آرے سے چیڑ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا ان میں سے کسی کسی کا گوشت لوہے کی کنگیوں سے ادھیر دیا گیا تب بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا کہا کہ حباس صبر کرنا صبر کرنا امن کے ایسے ایام آئیں گے امن کے ایسے دن آئیں گے ایک عورت تنا سے حضرت تک اکیلی سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا یہاں غور کرنے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مثال کیوں دی عورت کی مثال کیوں دی کہ ایک عورت سنا سے حضرت عورت تک اکیلی سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا خوف نہ ہوگا اس لیے کہ بھائیو عورت کے پاس مرد کے مقابلے میں عزت و ابرو بھی ہوتی ہے عورت کی مثال دینے سے یہ مفہوم ملتا ہے امن کے ایسے ایام آئیں گے جہاں انسان کی جان محفوظ رہے گی جہاں انسان کا مال محفوظ رہے گا جہاں انسانی اصل محفوظ رہے گی جہاں انسان کی عزت و ابرو محفوظ رہے گی اسلام نے ایسا وسیع امن کا سسور پیش کیا اور قرآن نے کہا ولادو گلاب اسلحیہ لوگوں زمین میں اصلاح کے بعد درستگی کے بعد فساد نہ مچانا اور فساد مچانے والوں کے اس لیے اسلام نے معاشرے کے امن میں خلل ڈالنے والوں کے لیے اسلام نے سخت رائے مقرر کی فرمایا او او في في اسلام نے کہا جو لوگ اللہ اور اس کے رسو سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد مچاتے ہیں زمین کے امن میں خلل ڈالتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے لو انہیں قتل کر دیا جائے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں او یس اللہ ہو زمین کے فساد میں خلل ڈالنے والا کو سولی پہ لٹکا دیا جائے اور من خلاف یا ان کے ہاتھ پیر مخالف سنگ سے کاٹ دیے جائے اور ان کو من لوگ زمین کے فساد میں خلل ڈالنے والوں کو اور ان کو مل لو انہیں شہر بدل کر دیا جائے ملک سے شہر سے باہر کر دیا جائے اور ان کی سزا صرف اتنی ہی نہیں دنیا یہ تو دنیا کی سزا ہے وہ لامدین زمین کے امن میں خلل ڈالنے والوں کے لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے تمہار درم بھائیو آپ نے دیکھا اسلام معاشرے کے امن کے سلسلے میں زمن زمین کے امن کے سلسلے میں کس قدر سنجیدہ ہے اور زمین میں فساد پیدا کرنے والوں کے سلسلے میں اسلام نے کیسے سخت صدا کی اسے لئے اسلام نے جس جن لوگوں سے بھی فساد کا آغاز ہوتا ہے سخت وئی نے سنائی عمر بن لوائی امر بن لوہائی جس کے ذریعے سے ارب کے اس معاشرے میں جہاں بت نہ تھی جہاں عمر بن لوہی نے سب سے پہلے شر کے فساد کو جنم دیا پھر رہا تھا اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے عربوں کے اندر شرک کے فتنے کو رواج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کے پہلے بیٹے آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابل جس نے رو زمین کا پہلا قتل کیا تھا اس کے بارے میں فرمایا سب کے قتل کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے کابل کے حصے میں ضرور جائے گا اول من سن القتل اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا کابل یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے زمین پر قتل کو رواج دیا اپنے نتیجے میں اب قیامت تک روئے زمین پر جتنے قتل نہ ہوں گے اس کے گناہ کا لباس آدم کے پہلے بیٹے آدم علیہ السلام کے پہلے, پہلے بیٹے کابل کے سر بھی ضرور ہوگا نبی ترین فصل نے فرمایا تو محترم بھائی ہو اسلام انسانی جان کا اس قدر احترام کرتا ہے انسانی جان کی اس قدر عزت کرتا ہے میں نے کسی موقع پہ آپ کو عمر دارو رضی اللہ عنہ کے حوالے سے واقعہ بتایا تھا کہ اگر ایک انسانی جان کو کو ایک انسان انسان کئی قتل کرتے ہیں اسلام اس قدر سنجیدہ چاہے وہ کتنے انسان بھی مل کر قتل کرے ان سب کو بدلے میں قتل کر دیا جانا چاہیے حضرت عمر فارو رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن میں ایک شخص کا قتل ہوا ایک بچے کا قتل ہوا تقریباً آٹھ دس اس بچے کے قتل میں کے حضرت عمر نے کہا تھا لوگوں تم کی کیا بات کرتے ہو بچے کے پتن میں سنا کے سارے شریف سیرت سنا سنا میں ایک واقعہ ملتا ہے جہاں ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ غیر مسلموں کی جان کا بھی اسلام کتنا احترام کرتا ہے سیرت کے ایک واقعہ ہے جس کو سری سری ممونا کے نام سے جانا جاتا ہے کی کتابیں پڑھیا مدنی زندگی میں ایک واقعی آپ کو ملے گا بیرے مہونہ کا حادثہ کہ کا حادثہ کیا ہے بنو آمیر بنو قبیلہ کا کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں ذرا آپ ہمارے ساتھ ایسے مبلدین کو بھیجیں جو ہماری تربیت کر سکیں حالانکہ وہ جھوٹے تھے جوڈے تھے جونا چاہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ستر سے زائد قرائے صحابہ کو روانہ کیا ستر سے زائد حفقاض صحابہ کو روانہ کیا اور وہ لوگ جب ان صحابہ کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کے ساتھ غداری کر دی ان کے ساتھ خیانت کر دی اور پورے ستر حفاظ صحابہ ستر قرائے صحابہ اور ستر علماء صحابہ کو مار دیا یہاں بدل کر کے سب کو قدر کر دیا ایک صحابی تھی, عمر بن شاید وہ مر چکے ہیں لیکن ان کی جان باتی تھی کفار جب وہاں سے ہٹ گئے امر بنیا اسمری رضی اللہ عنہ کسی طرح سے جان بچا کر مدینے کی سمت نکل رہا اکیلے مدینے کی سمت چل پڑے مدینے کے قریب پہنچے تھے عمر بن بنیا اسمری رضی اللہ عنہ کے راستے میں دو افراد دو کافر آتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو ان دو دوروں نے کہا بنو عامر کے بنو عامر وہی قبیلہ ہے جس قبیلے نے کیا صداری کر کے سکر صحابہ کو شہید کیا ہے اور بن بنیا اسمری رضی اللہ انہوں نے دیکھا اسی بنو عامر کی یہ دو افراد ہے امر بن میاں سندی رضی اللہ عن ان کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میرے ستر ساتھیوں کو ان کے قبیلے والوں نے مارا ہے میں کم از کم ان دو کا کام تو تمام کروں گا ساتھ رہے بتایا نہیں وہاں کیا ہوا ساتھ رہے موقع پا کر تلوار نکالی اور دونوں کا سر قلم کر دیا سے سر قلم کر دیا اور بتاؤ جس قبیلے نے ستر صاحبہ کو شہید کیا ہے اس قبیلے کے دو آدمی اگر انہوں نے مار دیے تو کون سا جرم ہے انہوں نے دونوں کا سر قلم کر دیا دونوں کا سر قلم کرنے کے بعد دیکھا تو ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کا پروانا تھا کہ اللہ ہمیں کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آ رہے تھے اللہ کے نبی نے ان کی جان و مار کو عطا کی تھی بہت پریشان ہوئے, بہت نادم ہوئے کہ جن کو اللہ کے نبی نے امن عطا کیا میں نے ان کو مار دیا فوراً کریم وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور کیا کے نبی بنو عامر کے لوگوں نے بنو عامر کے قبیلے نے ہمارے ستر صحابہ کے ساتھ غدر کیا دیا. یہ سوچ کر میں نے دیکھا تو آپ کی جانب سے امن نامہ جو ان کے پاس تھا نبی نے کیا آپ صلی اللہ علیہ نے سونجے غلط فہمی کی بنا قتل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قبیلے بنو عامر کو ان دو اشخاص کی کن بڑھاتا دیت کیا ہے؟ پچاس روس کسی غیر مسلم کا نہ فتلے نہ کوئی مسلمان کر دیتا ہے اس کی دیت ہے پچاس روس دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونگے غلط فہمی کی بنا فتل ہو گیا تھا قبیلے بنو عامر کو ہندو اشخاص کے قطل کا عمدہ دیت تاکہ سو گلا کے نبی رہتا کی انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہیں نکال سکتے جس قبیلے نے نبی کے ستر صحابہ کے ساتھ عدل کیا نبی کے ستر صحابہ کو ناحت قدر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے تو افراد کا فتلے ناحد جب ہو گیا اللہ کے بھی اس قبیلے کے افراد کا خون اسلام جو ہے اسلام نے ایسا امن کا تصور پیش کیا ہے انسان رہے کا ایک واقعی ملتا آج نبوئن ایک مقنس تھا محنت جسے ہجرا کہتے ہیں آج نبوین ایک مقنس تھا وہ ایک مردب وہ عام طور پہ مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتا تھا مسلمان ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس کی گفتگو کی آواز پڑی وہ کیا تھا؟ امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سے یہ محنت کہہ رہا تھا امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی عبداللہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تھے یہ محنت کہہ رہا تھا عبداللہ, عبداللہ رضی اللہ رضی اللہ نے کہاں کہ ہے عبداللہ اگر تائف speedہ ہو جائے تائف speedہ ہو جائے تو وہاں غیلان کی جو بیٹی ہے وہ بڑی ہے اچھی ہے اس کے قساء بیان کرنے لگا کہاں کہ تائف speedہ ہو جائے اس کو حاصل کرنے کی کسی طرح کوشش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں میں اس کی عقای جملہ پر گئی آپ نے اس کی گفتراat سن اتنا حصہ کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا حصہ کیا کہ آئی شرف عورتوں کی استو آ کروں کو نیلام کر رہا ہے پردے میں جو عورتیں رہا کرتی ہیں ان عورتوں کا تذکرہ وہ بڑی مجلسوں میں کر رہا ہے عورتوں کے محاسن کا تذکرہ اجنبی مردوں کے سامنے کر رہا ہے اسلام کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے عزتوں عبروں کے سلسلے میں اس قدر سنجیدہ ہے جو عورتیں پردے میں رہا کرتی ہے ان کا تذکرہ اجنبی مردوں کے سامنے وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے اللہ کے نبی رسم نے اتنا غصہ کیا اس مہنس کو مرینے سے باہر کر دیا مدینے کے باہر کر دیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مدینے کے, اس کے اندر اس کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہفتے میں ایک دن مدینے کے اندر آتا تھا وہ مدیلے کے باہر دیہات میں رہتا تھا ہفتے میں ایک دن مدیلے کے اندر آتا بھی مانگتا تھا ہفتے بھر کی غذا جمع کر لیتا اور جا کے باہر رہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیلے کے اندر اس کے رہنے کو نازائف کرا دیا اس سے اندازہ کرو کہ اسلام لوگوں کی عزت عمروں کے سلسلے میں بھی کس قدر سنجیدہ اسلام نے جاتوں کو کیوں آرام دیا. اسلام نے جادوگر کی سزا کیا متعین کی اسلام نے کہا کہ جو بھی شخص جادو کرتا ہے ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ معاشرے کے امن میں پھل ڈالنے والوں میں جادو سرے ہے اور جادوگر سرے ہے جو اپنی سننے جادو کے ذریعے سے نوزہ محبتوں کو نفرتوں سے بدلتا ہے اور صحت السان اس کے جادو کی وجہ سے اللہ کے حکم سے بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے اسلام نے اس کو جادوگر کی سزا متعین کی وہ قتل کر دیا کہنا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام معاشرے کے, امن کے سلسلے میں بڑا سنجیدہ محترم قرار دیا. مال کو محترم قرار دیا ہے نبی آر آج کل دنیا کو سب سے بڑی شکایت سوری دنیا کے آگے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں امن نہ قید ہے معاشرے میں امن نہ کود ہے معاشرے میں انسانی جان محفوظ نہیں معاشرے میں انسان کی ستیں محفوظ رہی انسان کا محرم محفوظ نہیں اللہ کی قسم یاد رکھنا جس طرح آپ سے چودہ سو سال پہلے گزڑے ہوئے معاشرے کو ساتھ زدہ معاشرے کو اسلام کے زیر سایہ امن نصیب ہوا تھا ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارا یہ چیلنج ہے بھری ہی دنیا کو اگر امن مل سکتا ہے چین کی سانس مل سکتی ہے تو اللہ کے قدم صرف اور صرف اسلام کے زیر سایہ مل سکتی ہے اللہ کے ربی صل صلی اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے اسلام اس قدر عام ہوگا اسلام اس قدر پھیلے گا روئے زمین کا کوئی کچا مکان روئے زمین کا کوئی پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلیم داخل نہ ہو جائے یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ دنیا جیسے جیسے سطح کی طرف بڑھتی جائے گی دنیا جیسے جیسے حادثات سے دو چار ہوگی خود دنیا والوں کی زبان سے اسلام کا نام آئے گا دنیا کو اسلام ہی اپنے سمان پر مسائل کا حل نظر آئے گا اور دنیا کہیں جو چیلنجز اور جو مسائل درپیش ہیں ان کا واحد حل اسلام ہے اور کہ دنیا مسلمان, مسلمان کتنے غیر مسلم ماہرین نے اقتصادیات نے اسلام کا نام لیا اور احترام کیا کی لامت کی وجہ سے دنیا جس اقتصادی بحران میں شکار ہوئی ہے اس اقتصادی معاشی کو سے نکلنے کا واحد راستہ اسلام ہے یہ نعرہ اور یہ آغاز غیر کی زبان سے سنی گئی اور انشاءاللہ شاء اللہ ہمارا ہمارا ان کا ہے کہ معاشرے کو جتنے اور چیلنجز درپیش ہیں تمام چیلنجز کا واحد اسلام ہے اس لیے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے اس دھرتی پر اس روح زمین پر جب تک اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا اللہ کی شریعت نافذ ہوگی تب تک جو ہے اس دھرتی پر امن قائم نہیں ہو یہ اور یہ تو چار رہے گی انسانیت کا امن انسانیت کا چین انسانیت کا سکون اللہ کی قسم صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے تو علیہ السلام کی لائنی تعلیمات سے وابستہ ہے اور آسمانی شریعتوں سے اسلام کا انسانیت کا سکون وابستہ ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے اسلام کو دنیا والوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کریں کہ اسلام انسانیت کو درتے تمام چیلنجز اور مسائل کا حل ہے ہمیں اپنے سے بھی اپنے کردار سے بھی اپنے فال سے بھی اس طرح اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, دعا ہے رب العالمین سے کی کا کہنے والے کو سننے والوں کو توفید ادا فرمائے کہ ہم اپنے قول و عمل اپنی گفتار و کردار میں اسلام کے سچے نمائندگار ترجمان کریں رب العالمین العالمی اس دنیا میں حادثات بھری اس دنیا میں اسلام کے پیغام امن کو کماحک کو انسانوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفی ادا فرمائے اللہ کرامی بارک اللہ, بارک اللہ بما و ہوں رب ہنی